شاعرون کیا کفار کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے جس کے لیے ہم حادثات زمانہ کا انتظار کرتے ہیں مشرقین مکہ کبھی کہتے کہ محمد ایک شاعر ہے جیسے بلاد عربیہ میں بڑے بڑے شعرا گزر چکے ہیں یہ بھی چند سالوں تک ہمیں اپنی شاعری سناتا رہے گا پھر وہ طبعی کو پہنچ کر مر جائے گا اور قصہ تمام ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کی کور مغزی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر تم میری موت کا انتظار کرو اور میں بھی تمہارے بارے میں اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتا ہوں